مبس مل وہ اما بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم و اللہ ہم نے بعون اللہ تعالی چند دن قبل پنڈی کے حالیہ مناظرہ پر تبصرہ کیا تھا فریقین پر اب ہم جس موضوع پر کلام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تاجدار گورڈا رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں بکو خطا کا مسئلہ محاکمہ یعنی کیا تاجدار گولڑا کے کلام میں یہ بات ہے باغ فتق کے مسئلہ میں خصوصاً مطالبہ کے وقت سجدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ سے خطا واقع ہوئی تاجدار گورہ کے کلام میں یہ کہیں ملتا ہے یہ معنی موجود ہے تو ایک فریق قائل ہے موجود ہے دوسرا فریق شد و مد کے ساتھ انکار کرتا ہے بندہ ناچیز بطور محاکمہ تائیدار گولڑا کے کلام میں یہی معنی ثابت کرتا ہے اور بالکل آسان اور علمی طریقے کے ساتھ یعنی آپ کے کلام میں وقوع خطا کی بات موجود ہے اور جو ایک فریق راول پنڈی میں مناظر اچھل اچھل کر قیامت تک کا چیلنج کر رہا تھا کہ کہیں تاجدار کے گولڑا کے کلام میں یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے اس بیچارے کی علوم سے خصوصا منطق سے ناواقفیت آپ کے سامنے آ جائے گی حقیقت تو یہ ہے کہ فریقین میں زد ہے ایک دوسرے کی اور زد مارنے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں یہ منافقت ہوتی ہے ضد مارنا دین کے پردے میں یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے اس پر دین کی بات کرنی ہے خلوص دل کے ساتھ خدمت دین کے لیے کرو کسی کے ساتھ ضد مارنے کے لیے نہ کرو اب میں اس محاکمے میں دو حصے بنا رہا ہوں پہلے حصے میں تاجدار گورڈا کے کلام میں وقوع خطا ثابت کروں گا اور اس کے ساتھ بحر العلوم لکھنوی رحم اللہ الرحموت سے یہی وقوع خطا کا مسئلہ بالکل آسان لفظوں میں واضح لفظوں میں ان کے کلام سے سمجھاؤں گا بارلوم لکھنوی کے کلام سے تو سمجھے وقوع خطا کے قائل تاجدار گلڑا ہی خالی نہیں ان سے پہلے علامہ بحر العلوم لکھنوی رحمہ اللہ وہ بھی تھے اور انہوں نے یہ ساری بحث فواتر رحمود شرحم و سلم میں فرمائی ہے خدا جانے فریقین نے اس کو مس کیوں کیا اگر کسی نے کیا ہے تو اس مقام پر نہیں پہنچے جس مقام میں یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کے منہ مارنے والے بےچارے جو ہیں ان کی ممبروں پر بیٹھ کر جاہلانہ انتہائی جاہلانہ گفتگو اور اتنے اتنے بڑے مسائل میں امام اپنے آپ کو دکھانے کا حال بھی آپ کو دکھائیں گے جیسے ہنی فکرج حقیقت ہے ایسے لوگوں کو آگے کرنا اپنا ترجمان یا وکیل بنانا سمجھو اپنی تباہی ہے تو سب سے پہلے تاجدار آج کے کلام کی بات کرتے ہیں کہ وقوع کیسے ہے اس میں بالکل آسان بات ہے لیکن افسوس ہے کہ جس نے یہ مسئلہ چھیڑا اس بیچارے کے پاس اتنا علم ہی نہیں تھا کہ اپنے آپ کو اس مسئلے سے صاف نکال کر لے جاتا دو طرح سے بات آئی یہاں ایک ہے امکان وقوعی کی بات اور ایک ہے قیا سے کے استفنا کی بات امکان وقوعی کی بحث یہاں پر چھڑی ہے تب بھی وقوع ثابت ہوتا ہے اور اگر کیا سے قائدۂ استثناء کو یہاں چھڑا جائے تو پھر بھی وقوع ثابت ہوتا ہے امکان جو ہے نا مولویوں کو اس کا علم نہیں ہے شاز و نادر کوئی بندہ ہو جو اس کو جانتا ہو کہ امکان کی تقریباً نو یا دس قسمیں انشاءاللہ شاء ان کی وضاحت ہماری منطق کی کتاب میں جو دوسرا ایڈیشن دوسری تباہ آئے گی اس کے اندر ہوگا میرے بھائیوں امکان بکوئی سے کیسے ثابت ہوتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے کہ تاجدار گولڈہ امکان وقوعی کی بات کر رہے لیکن اگر امکان وقوعی کی نہ بھی ہو امکان ذاتی کی ہو تو پھر بھی وہ کو ثابت ہو جاتا ہے کیوں امکان وقوعی خس ہے امکان ذاتی عام ہے اور خس میں عام ضرور ہوتا ہے دوستو میں جن کو سنانا چاہتا ہوں وہ سمجھ جائیں گے اس وجہ سے وہ ذات میں نہیں جانا چاہتے ممکن یا تو موجود ہوگا یا معدوم ہوگا یعنی ابھی تک وجود میں نہیں آیا ہوگا دو ہی اگر ممکن وجود میں آ جائے تو اس کو واجب بالغیر کہتے ہیں اور اگر ممکن معدوم ہو وجود میں نہ آیا ہو تو اس کو ممتنع بالغیر کہتے ہیں چنچے امام سعد دفتہ رحمہ اللہ تعالی وغفر اللہ شرح المقاصد میں واجب ممتنع کی بحث میں فرماتے ہیں لکل ممکن فو موجود ان فیقون بلغیر اور معدوم ان فیقون ممتا یہ ان کا کہا جو میں نے کہا اس کا شاید آپ کو مل گیا اب امکان جس طرح کا ہو یعنی امکان ذاتی ہو یا وہ کوئی اگر یہ آپ ایسی چیز کے متعلق بول رہے ہیں جو زمانہ ماضی میں موجود ہو چکی یا زمانہ حال میں موجود ہے اس کو کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہے تو لازمان بات ہے کہ جب ممکن موجود ہو تو واجب بلغیر ہوتا ہے تو آپ کا ممکن کا لفظ جب ایسی چیز کے متعلق ہو جو کہ واقع ہو چکی ہے یا فی الحال واقع ہے تو اس وقت امکان وقوع کو مستلزم ہوگا کیا مطلب جب امکان بول رہے ہیں تو آپ کا مطلب ہوگا وقوع کیونکہ وہ تو ہے موجود ہے ہاں اگر امکان ہے وہ کوئی مستقبل کے متعلق جو چیز موجود نہیں ہے تو کیونکہ وہ تو امتان ابھی ممتا نے بلغیر ہے تو وہ کو مستلزم نہیں ہوگا یہ مسئلہ اس طرح سمجھانا چاہیے تھا جو بات فریق اول نے یعنی جس نے یہ مسئلہ اٹھایا میری مراد فریق اول سے وہ ہوگا اور جو ان کے مخالف ہیں فریقثانی سے وہی ہوگا یہ شرح ملا جلال کے حاشیہ گلمبوی میں جرز اول اور سفر نمبر 167 پہ لکھا ہوا ہے فالمکان الوقوعی انما یسم وقوعات طرف المکن بالفعل بالقیا ابلحال استقبال مراد یہ سارا جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا یہی مطلب ہے جو آسان لفظوں میں میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ جو چیز واقع ہو چکی ہے بات سمجھنا میری جب آپ اس کے متعلق امکان بکوئی بولیں گے اب پہلے تو ان لوگوں کو امکان بکوئی کا پتہ نہیں ہے ایمان سے میں نے کئی حضرات سے پوچھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امکان وہ کوئی کیا ہوتا ہے وہ کہتے امکان وہ کوئی یہ ہے کہ چیز باقی ہو چکی ہو ارے بھائی باقی ہو چکی ہو تو مستقبل کا مستقبل میں تو ہوئی نہیں ابھی تو امکان مستقبل کے ساتھ کیسے ہوگا یہ حال ہے ان لوگوں کا ارے بھائی تمام اصطلاحات فلسفہ کی سمجھانے والے لوگ جو ہیں نا اس کا منہ لکھ رہے ہیں امکان وہ کوئی کا کہ جس کے وقوع کو فرض کیا جائے تو اس سے کوئی محال بداد لازم نہ آئے اب چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے حال کا ہو چاہے استقبال کا ہو تینوں آ گئے تو امکان بکوئی کا تعلق تینوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ امکان وکوئی کا تعلق صرف ماضی اور حال کے ساتھ ہوتا ہے <tell> جب کہہ رہے ہو امکان بکوئی کی تعریف میں جب کہو گے جو پہلے واقع ہو ارے بھائی واقع ہو تو وہ تو صرف ماضی جہال میں ہوگا مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو واقع نہیں ہوا تو پھر امکان بکوئی اس کے لیے کیسے استعمال کرو گے میری بات سمجھے کہ نہیں بتاؤ کتنی بڑی جہال تھے تو امکانے وہ کی سمجھ آ گئی اب جو تاجدار گولڑا فرما رہے ہیں آپ کی بارت ساری سناتا ہوں اس موضوع پر عبارتوں اس موضوع پر اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے منہ جب تطہیر اہل بیت علیہم الردوان کو پاک کردانا ہے لہذا سید رضی اللہ تعالی عنہا فدک کا دعویٰ کرتے ہوئے فدق نہیں لفظ فدق حافظ رحمہ اللہ نے فت الباری میں لکھ فدک کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی یہ تاج دار نے رافضیوں کی بات کی ہے کہ رافضی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ فدق کے مسئلے میں کیونکہ بی بی پاک تو آیت تطہیر کا مسداک ہیں تو پھر کسی ناجائز امر کا ناجائز کام کا انتخاب اس موقع پر یعنی کیا مطلب ناجائز دعوے کا انتخاب بھی بی پاک سے ناممکن ہے یہ شیوں کی دلیل ذکر کرنے کے بعد ہمارے تاجدار گولا رضی اللہ ہو تو ان کا رد کرتے ہیں فرماتے ہیں اس, تفص... اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا اور واقعات آپ نے آگے دیا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں یہ پاک گروہ معصوم ہے اسی سے چمنوں کا پتا چل گیا آپ کو کہ وہ جو سیدہ خاتون جنت کو معصوم آئے کائنات کہتا ہے اس کی اپنی بکواس سیرفس کی وجہ سے وہ تاجدار گولڑا کے مخالف ہے تاجدار گولڑا تو فرما رہے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سر زد ہونا ناممکن ہے یہ بات نہیں آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں دیکھو یہ دو, دو باتیں کی آپ نے ایک تو یہ مانا نہیں آیت تطہیر کا کہ یہ اہل بیت معصوم ہیں یہ مانا نہیں دوسرا جملہ فرمایا کہ ان سے کسی قسم کی خطا کا سر زد ہونا ناممکن ہے یہ مانا نہیں آیت کا جب آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے کسی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ کہنا غلط ہے یہ سمجھنا غلط ہے تو اب مانا کیا بنے گا کہ ان سے کسی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے یہ تاجدار گرا فرما رہے ہیں. اب جس کو آپ ممکن کہہ رہے ہیں خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے تاجدار دار جو فرما رہے ہیں اور نام ممکن ہونے کا رد کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مستقبل کی بات ہے یا ماضی کی یعنی کیا مطلب کہ بی بی پاک سے مسئلہ فدک میں خطا کا سرزد ہونا واقع ہو چکا تاجدار دار یہ کہنا چاہتے ہیں تو صاف سی بات ہے شیعہ کہتے ہیں سرزد بالکل نہیں ہو سکتا عدق کے مسئلے میں ان سے کسی قسم کی خطا اور ناجائز امر کا ارتقاب یعنی کہ دعوے کا یہ بالکل ممکن نہیں اور نہیں ہو سکتا شیوں نے یہ کہاجہ راہ کے مقابلے فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے اور ان سے ایسا ممکن ہی نہیں خط ممکن ہے جب ممکن کہہ رہے ہیں تو وہ قائل ہیں بالکل واقع نہیں ہوا کوئی کوئی, کوئی خطا ان سے اس مسئلے میں ہوئی نہیں تو خود سمجھدار ہو اس کا جواب تو اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کہیں تاجدار کہیں کہ نہیں اس موقع پر خطا سرزد ہوئی کیوں اگر یہ کہتے ہیں کہ فقط ممکن ہے اور وقوع نہیں ہو سکتا تو اس کے تو قائل اس کو کہیں گے پھر امکان عقلی اس کے تو قائل شیعہ بھی ہیں تو تاجدار جگہ جو نے جواب کیسے دیا وہ تو اگلا کہے گا فریق مخالف کہے گا اس کے تو ہم بھی قائل ہیں تو ہمارے تاجدار گوللہ کو بچے تھوڑے تھے کہ جواب نہ بنا سکے انہوں نے جواب بنایا کس طرح بنایا انہوں نے کہا کسی طرح کی خطا اور دعوے دعوی نا جائزام کا غلط دعوی یعنی اس کا بالکل سدور ان سے ممکن نہیں وہ یہ کہیں اور تاجدارے کو کہیں فخر نہیں ممکن ہے بھائی تو ایسے جواب نہیں ہوگا جواب کس سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کوئی وہ لفظ ہیں کسی ناجائد آمر کی مرتکب نہیں ہو سکتی لہذا ان کا مطلب ایشیوں کا کہ اس وقت خطا ان کی اجتہادی نہیں تھی تاج دار گولن نے فرمایا خطا اجتہادی ہے کیوں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں ممکن اور ممکن کے لیے کیا قاعدہ تھا اگر کام واقع ہو چکا چیز ماضی میں واقع ہو چکی یا حال میں واقع ہو چکی پھر اس کے متعلق آپ امکان کا سے بولتے ہیں تو اس کا مطلب وقوع ہوگا مستقبل کے متعلق اگر کہتے ہیں تو وقوع نہیں ہوگا تو امکان وقوعی کے قائدے سے تاجدار گولڈا کے کلام سے وقوع ثابت ہو گیا لیکن اس سے میں زیادہ ظاہر جس کو کسی فریق نے نہیں چھیڑا جو اظہر ہے بالکل قاعدے کے لحاظ سے منطق کے لحاظ سے اور پوری دنیا میں اس پر اتفاق ہے وہ کیا کہ کیا سے استثنا جو ہوتا ہے کیا اس میں آئن مقدم کا استثنا کرو تو آئین تالی نتیجہ آتا ہے اگر نقیز تالی کا استثنا کرو تو نقیز مقدم نتیجہ جی بالکل دنیا میں منطق کا ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے سب کو تسلیم ہے اب تاجدار گولا کیا فرما رہے ہیں آخر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی آیت تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریعت ان سے یعنی البا سے کوئی خطاص سر بھی ہو تو وہ عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی اب ظاہر بات ہے اگر برمختض بشر کی اگر گر گر گر کلمہ شرط ہے اتسالی تو قضیہ شرط متصلہ متصل بن رہا ہے کیا سنائی بنے گا اب میں عین مقدم کا آئینت مقدم کا استثناء کر کے آئین تعلی نتیجہ آپ کو دیتا ہوں تاجدار گول کا مطلب سامنے آ جائے گا وہ ہے لیکن بمختض بشریت ان سے خطا سرزد ہوئی تو وہ آفو تطہیر الہی میں داخل ہے اگر کوئی کہے نقیز تالی کا استثنا کر کے نقیز مقدم نتیجہ نکالو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں اگر کوئی بندہ کہے تو اس بے وقوف سے کہیں گے بے وقوف یہ نتیجہ تو نکال لے گا لیکن تاجدار گولڑا کا کلام محمل ہو جائے گا شیعہ کا جواب دینے میں اگر تاجدار گولڈہ کو نوزب اللہ منظال شکست خوردہ دکھانا چاہتے ہو تو نکالو جو مکالم ملتے ہو ملو جو بربادی لاتے ہو لاؤ پھر خالی وہ رہی تم بھی گئے سب گئے پھر تو بنے گا افو تتہیر الہی میں داخل نہیں لیکن وہ افو تتہیر الہی میں داخل نہیں تو وہ بشریت ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو تو اجدار گورا تو یہ فرما چاہتے ہیں کہ وہ آپ و تتہیر الہی کے تحت داخل ہیں تمہارے نتیجے نے نکال دیا ان کو تو اب کیا کرنا پڑے گا وہی وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا, کیا؟ کہ مقدم کا ایسا نہ کرو این تالی نتیجہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا کہ لیکن بمختضائے بشریت ان سے خطا سرزد ہوئی یہ وقوع ہے تاجدار کو لڑائی یہی فرمانا چاہتے ہیں یہ شیعہ کا ردو گے یہاں میرے سے ایک غلطی ہوئی پچھلے بیان میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ عفو تتہیر ہم نے کہا عفو کا لفظ جو ہے نا وہ خطۂ معصیت گناہ کا تقاضا کرتا ہے بعد میں میں نے تعمل کیا تو الحمد اللہ تعالی یہ سمجھ آیا کہ نہیں عفو اور مغفرت دونوں تقدوں میں زامب میں خطا کو مقتضی نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں عفو مغفرت ہو اس سے پہلے گناہ ہو یہ کوئی نہیں نہر کیوں قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے آف اللہ کا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا اے بابو آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تو پہلے فرمایا آف اللہ عن اللہ تعالی نے آپ کو معاف فرما دیا حالانکہ آپ سے کوئی گنا سر نہیں ہوا تھا صرف خلاف اولاد تھا اس کا مطلب ہے خلاف اولاد قطا اتحادی میں بھی یہ بولا جا سکتا ہے بلکہ وہ اصحاب بدر جو ہے ان کے متعلقہ تھا اللہ نے فرمایا اے معلوم آشے تم انی قد تو لکھو کرو جو تم نے کرنا ہے ہم نے آپ کو بخش دی اب بدر والوں سے بدر والوں سے کوئی گناہ سرد نہ ہو پیشگی فرما رہا ہے ہم نے تمہیں بخش دیا اب میرے بھائی اسی سے رد ہو گیا وہ راشد کا جو یہاں کہہ رہا تھا خطا ہے ماسیا ثابت ہو رہی ہے پلان پلان یہ تھا تاجدھار گول لا کے کلام میں وقوع کو ثابت کرنے کا مسئلہ وہ بالکل دو طریقوں سے ثابت ہو گیا ہمارے کلام کو توڑنے کے لیے کسی کو پہلے یعلوم عقلیہ سمجھنے چاہیے اور پھر مذہب اعلی سنت کو بھی سمجھنا چاہیے پھر تاجدار گورڑہ کے کلام میں تعمل کرنا چاہیے وہ کن کو جواب دینا چاہتے ہیں اور کس انداز میں دینا چاہتے ہیں کس طرح ان کا جواب صحیح بنتا ہے یہ بے بے بے. میرے بھائی اس کے بعد یہ آگے فواتح الرحموت اللہ اکبر مخالفین کے گلے میں یہ سخت ترین مضبوط کانٹا جو ان کے کلام کا کانٹا بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ کسی طرح بھی نیچے اترنے کا نہیں ہے یہ معصومیت کا رکھ، نظریہ رکھنے والے جو ہیں نا ان کا اس کو ہضم کر جانا ممکن نہیں دیکھیں کس درجے کا اللہ اگرچہ کچھ حصہ اس کا چمنوں کے رد میں پیش کر چکا ہوں اور وہ بیچارہ آجز ہو کر اس نے اس کو چھ ہاتھ لگانا بھی گوار ہے یہ لفظ پڑھتے جائیں اپنا سنتے جائیں اور پھر خود ہی اندازہ کرتے جائیں وہ اہل المئیتے کیسا ارل خطافی اشتہاد وہ بڑوے پتہ نہیں کہاں دھے بیٹھے ہیں اہل بیت دیگر مجتہدین کی طرح ہے ان پر خطا جائز ہے ان کے اجتہاد میں جواز بامانا امکان اور امکان وہ ماضی اور حال کے ساتھ جس کا اس تعلق ہوتا ہے سب کا مطلب ہے واجب بالغیر کہہ رہے ہیں کون ہے بڑوا مقابلے میں آئے گا واجب بالغیر کہہ رہے ہیں ان کی خطا کو اگر مجتہدین کی طرح اگر کوئی یہاں پر ڈنڈی مارتا اور جواز کے اندر کلام شروع کر دیتا کہ جواز ہے نا اور جواز بامانا امکان ہے نا تو وقوع کی بات نہ ہوئی انہوں نے ناک کاٹنے کے لیے آگے دو لفظ اور بول دیے وہ ہم یوس بونا وہ یوخت اونا ثواب کو بھی پہنچتے ہیں اور خطا بھی کرتے ہیں اب بڑوے سے پوچھ یہ مزارے ہے اور مزارے کا حال کا معنی رکھنا یہ حقیقت ہے اسی وجہ سے یا کا نابودوں کا مانا یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم یو سیبوں اہل بیت دیگر مشتحدین کی طرح کبھی ثواب کو پہنچتے ہیں کبھی خطا کر جاتے ہیں مسائل میں وہ کذا یجوز تو یہ جو معصومیت کے دعوے دار ہیں نا ان معصومیوں کا حشر دیکھیں کیا, کیا ہے انہوں نے وہ کذا یجوز ول بید پر لغزش وہ بھی اسی طرح جس طرح خطا جائز ہے اسی طرح لغزش بھی جواز بہ سیاہ اس کو ناجائز لے گئے نا اب ذلت کی خود لغزش کی تعریف کر رہے ہیں خود کون باہر لوگ کیا فرماتے ہیں وہ فی امر غیر مناسب مرتا بات من غیر تام مدن لغزش کا مطلب ہے اہل بیت کا کسی غیر مناسب کام میں واقع ہو جانا بغیر ارادے کے کے قصد کے یعنی جان بوجھ کر نہیں نشان ہو گیا صاحب ہو گیا کوئی اس طرح کا عرضہ ہے اس عرضے کی وجہ سے ان کا غیر مناسب یہ تو کافر ہو گیا نا بار لوگ وہ بھڑوا جو کہتا ہے کوئی وہ خطا خطا کہہ دیا پتا ہے خطا کے بعد تیری ماں کی خطا میں اس سے پوچھتا ہوں تیری ماں کے لیے بول سکتے ہیں کہ تیری ماں کسی امر غیر مناسب میں پڑ گئی تو باہر تو یہ آل بیت کے لیے تو غیر مناسب مرتا بات جو ان کی شان اور مرتبے کے لائق کام نہیں اس میں ان کا پڑ جانا بغیر ارادے تعمد کے یہ ذلت ہے تو فرمایا جس طرح خطا ان سے ہوتی ہے اسی طرح ان سے ذلت بھی ہوتی ہے کسی غیر ان کی شان کے خلاف جو کام ہے اس میں بھی پڑ جاتے ہیں اب آگے مثال دی کیا بات محروم رحمہ اللہ, اللہ نے مثال دی اہل بیت میں سے ایک عظیم اہل بیت اور وہ ان کی ضلعت اور ختائش تھے آدھی کما من واقع میں رضی اللہ تعالی عنہا من ہج رہ نے خلیفت رسول صلی اللہ علیہ وسابن اشتہادی واقع ہونے کی مثال دے رہے یا ذلت کی مثال دے رہے ہیں لگتا ہے ایسے ذلت کیا کیونکہ وقوع کی بات کر رہے ہیں یا تعریف کی ہے ذلت کی وقوع کے ساتھ اور پھر کما واقعہ فرمایا جیسا کہ بی بی پاک سے یہ کام واقع ہوا کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنا چھوڑ دیا ہجران تو یہ جو کچھ واقع ہوا ان سے یہ ذلت ہے یا خدا اجتہادی ہے جس طرح یہ واقع ہوا یہ خطا ہے یہ ذلت ہے کما واقع جیسے واقع تو وہ تو وہ کہہ رہے ہیں صاف کہہ رہے ہیں وہ خطا وہ ذلت کی مثال ہی سیدہ خاتون جنت کے مسالے کی پیش کر رہے اندھے وہ اندھے کدھر مر رہے اور خدا کا خوف کرو رف نہ بنو اگر بنتے ہو تو کم از کم ہمارے مذہب کو خراب نہ کرو بن جاؤ لیکن جی نہ کہو سننیوں کا مذہب ایسا ہے ہاں یہ ظلم نہ کرو یہاں پر میں نے چمنوں کے رد میں کہا تھا چمنوں حقوق کے ساتھ کما باقا کا ترجمہ کرتا ہے جو اس کی خباست ہے وہ مامستریہ بناتا ہے جبکہ مامستریہ کے آگے من بیانیہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہوں اور یہاں آگے من بیانیہ ہے من بیانیہ بتا رہا ہے یا ماں موصولا موصول ہے یا ہے میں نے حش بھی لکھا ماں موصولت موسفت من, من بیانیہ خیر آگے چلو میں تو حیران کر دوں ہو رہا ہوں ان کو پڑھ کر ثم البیت اللہ دین اللہ دینا فیسمت امیر المومنی علی و النساء النسا فاطمت الزرا و سیدہ شباب احل الجنا ابو محمد الحسن و ابو عدل الحسین جن کی معصومیت میں جھگڑا ہے شیعوں اور سنیوں کا وہ مولا علی ہے سیدہ خاتون ہیں حسن حسن پاک ان سب میں جھگڑا ہے تو وہ ان کو معصوم کہتے ہیں ہم نے ہم محفوظ کہتے ہیں اور وہ اولیاء کو کہتے ہیں خالی ان کو تھوڑا کہتے آگے انہوں نے کہا وہ شیعہ بارہ امامیے جو ہیں وہ ان کے بعد والے حسین کی لڑی کے جو دیگر ائمہ ہیں امام حسن بن علی عسکری تک ان کو بھی وہ معصوم کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں اب بات بھائیوں سمجھنا عجیب بات کر رہے ہیں لنا ما تواتر من خلاف آل صحابہ سے متواتر ہے یہ ہماری دلیل ہے شیعوں کے مقابلے میں صحابہ سے یہ بات متواتر ہے اور تابعین سے صحابہ اور تابعین اشتحاد کرتے تھے اور فتوے دیتے تھے اہل بیت <سؤال> کے اشتہاد اور فتووں کے خلاف تواتر سے صحابہ کا اجتفاق ہے اور تابعین کا بھی تو جب <سؤال> وہ خود فتوے بھی دیتے تھے اشتہاد <سؤال> بھی اہل <سؤال> بیت <سؤال> کے خلاف کرتے تھے تو اس کا مطلب صاف نکلا وہ سمجھتے تھے ان سے خطا ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر خلاف کرنے کا کیا مطلب سمجھ نہیں آ رسول پاک سے خطا کا وقوع برقرار رہنا یہ جو نہیں ان کی مخالفت بھی تو کوئی نہیں کر سکتا کہ کر سکتا ہے کیونکہ سواب ہے درست ولم جن ولم کرم جو من مخالفت اہل بیت فلحق میں فساد اشتہاد من قول بخلا کسی <سؤال> ایک اہل بیت میں سے <فال> یا صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کیا کہ تو ہمارے خلاف چل رہا ہے تو تو گیا <اس laughed> یار تو خلاف چل رہا ہے ان کے یار ایسے نی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو نہ انہوں نے فرمایا یہ سب چلتا رہا ہے جب چلتا رہا ہے تو یہ صرف رافضیوں کی بداعت ہے یہ عقیدہ رکھنا ورنہ سنت یہی چل رہی ہے صحابہ اہل بیت تابعین تباہ تابعین سب کیا کس جس طرح باقی مجتہدین سے خطا ہوتی ہے اسی طرح اہل بیت کے مجتہدین سے بھی خطا ہوتی ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہوئی اس سے, اس سے بڑی بڑی باتیں توجہ ہے اس سے عجیب بڑی بات فرماتے ہیں وہ علم ضروری بے ان نق اللہ میرا بل بل مقل ائیا ہوں میرا صحاب ہوں امباد قانو عدم عن علماً البیت عالمین بدم من هذا القطل اشتہادی فرمایا جو ہم نے دلیل پیش کی ہے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اور تابعین کی کہ ایک دوسرے کے خلاف باتوں میں چلتے تھے مسائل میں فرمایا یہ تو بدی ہی علم ضروری بدی علم اس سے حاصل ہو رہا ہے کیا کہ وہ صحابہ اور آہل بیت اور یہ حضرات یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے اور خطا پر دوسرے کا ہونا اپنا ہونا جائز سمجھتے تھے صحیح سمجھتے تھے بلکہ فرمایا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خود اہل بیت بھی یقین رکھتے تھے کہ ہم انسان دوسرے مجتحدین کی طرح خطا کرتے ہیں کبھی درست نتیجے تک پہنچتے ہیں کبھی نادرست نتیجے تک پہنچتے ہیں یہ خود اہل بیت بھی یقین رکھتے تھے اپنے متعلق کیسے عجیب وکیل ہیں وہ لوگ کہ جو ان کے اپنے علم و اعتقاد کے خلاف ان کی وکالت کر رہے ہیں کیا بات توجیح القول بما لا دا بہیلو ہو اسی کو کہتے ہیں. خیر مثالیں پیش کرتے کرتے آگے چلتے ہیں جواب دے رہے ہیں جواب آیت تتہیر پر جواب دے رہے ہیں بولو شیو شی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کا ارادہ عزلی ہے اس کا خلاف ہونا ممکن ہی نہیں تو جب اللہ ان کو رجس سے پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تو ہو گیا جب ہو گیا تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا لہذا معصوم اور پاک یقینی حتمی ہر طرح کی خطا سے پاک ہونا ان کا ثابت ہو گیا باہر الم لکھنوی ان کو جواب دینا چاہتے دے رہے ہیں فرماتے ہیں اتنا تمہیں تمیز نہیں یہاں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی نہیں ارادہ تشریعی ہے جس کا مطلب ہے اللہ پسند فرماتا ہے کیا اللہ پسند فرماتا ہے تو خدا کا ارادہ جو اضلی تکوینی ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جو اس کا ارادہ بنا پسند ہے اس کے خلاف تو روزانہ ہو رہا ہے وہ پسند کرتا ہے نیکیوں کو اور جہان میں کیا ہو رہا ہے برائیاں اب سمجھ آ گئی یہ باہر نے جواب دے دیا شیوں کو کہ تمہارا ارادہ کو ارادہ یہاں پر ازلی سمجھنا تک بھی سمجھنا جس کے خلاف نہیں ہو سکتا محال ہے وہ سمجھنا تمہاری بے وقوفی ہے یہ ارادہ تشریح ہے اگلی <تصفح> بات اگلی بات بھائی بکولنا سال <تصفح> ایک ہی سوال کا تیسرا جواب دینا چاہتے ہیں رو قرآن پاک میں ہے نا یوز انما ہے کیا معنی ہے رجس کا پلیدی کیا معنی ہے تو فرمایا پلیدی سے مراد یہاں پر زمب گنا ہے پلیدی وہ ہوتا ہے فلما بارول معنی کر رہے ہیں آیت کریمہ کا رج کو ذمب کے مانے میں لینے کے بعد کیا کر رہے بہن کم زمبا کا ملم من یہ معنی ہے گنا سے پاک کرنا فقاط مع لذم العصمت فرمایا جب رجس بمانا گنا ہے تو پھر مانا ہوگا اللہ پاک چاہتا ہے اے آل بیت تمہیں گناہوں سے پاک کرنا اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ ہر خطا اجتہادی جو ہے اس سے بھی پاک ہو جائیں یہ نہیں اس کا مطلب ہے گناوں سے پاک ہونا مشتحد المفتی جو تھا فقیر فکون خاتا ہوں رجسن دلیل تھی کہ رج سے مراد دمب ہے خطا اجتہادی نہیں ہے کیوں کہ خطا اجتہادی پر تو اجر و ثواب ہوتا ہے تو اس کو رچ کیسے کہا جائے گا رچ پر اذاب ہوتا ہے بل لو یہ بات ذہن میں رکھنا ذرا یہ کیا لفظ ہے کیا وہ لنگر کیا ہے لنگر مسٹر حنیف قریشی کے گلے میں جو لنگر فنس ہے گا اور اس کے ہواریوں کے گلے میں جو پھنسے گا وہ کیا ہے بل حق وا یلژم اسمتون فرمایا حق تو یہ ہے کہ آیت تطہیر جو ہے نا وہ اہل بیت کے گناہوں سے معصوم ہونے پر بھی دلالت نہیں کرتی کیا کہہ رہے ہیں آیت تطہیر بیت کے گناہوں سے معصوم اور پاک ہونے پر بھی دلالت یعنی جس طرح کے خطا اجتحادی سے وہ معصوم نہیں کسی طرح گناہوں سے بھی معصوم نہیں دیکھیں دلیل کیا ہے فرمایا فن ادہ بش یقینی وجودہ ہو اب فلاح یل فرمایا اللہ فرما رہا ہے اللہ چاہتا ہے تم لوگوں سے رز یعنی گنا کو لے جائے کیا کرے تو فرمایا لے جانا چاہتا ہے کہ پہلے ہوں جب آپ کہتے ہیں میں آیا اور فلاں جگہ سے فلاں بندے کو لے گیا تو بندہ وہاں موجود تھا تو آپ لے گئے نا تو فرمائے خدا تو فرما رہا ہے لے جانے کا ارادہ ہے تو اظہار جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے ہونے کا بلن لہذا اس سے اسمت گناہ سے بھی ثابت نہیں ہوتی اور یہی مذہب حال آپ اس بھاڑوے کا بتاؤ جس نے سجیدہ کو کہا معلّہ الخطا کمینے پھر سنی کہتا اپنے آپ کو شرم تو کرو اتنا دیدری ہم جیسے مسکین بیٹھے ہوئے ہیں اہل بیت کا مذہب اتنا بے سہارا تو نہیں یہ میرے دوستوں ان کا کلام تھا بحر العلوم رضی اللہ تعالیٰ بقوق خطا اشتہادی کا صاف لفظوں میں ثابت کر دیا باقی راگناہ گنا سے وہ محفوظ ہیں معصوم نہیں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے آیت تتیر کا معنی ہرگز نہیں یہ باہر کی تحقیق کا نتیجہ ہے جو انہوں نے تاکیق کی پہلا ایسا پورا ہو گیا